ہم بول بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ کروا رہا ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ کام الحمد للہ سلاۃ وسلام نبی عباد أم بعدُ فَأَعض بِ من اللَّهِ منِن الشَّيْفَانِ الرديمِ بِسمِ اللههِ الرَّحْمنَ لِ الرحيِيم قَد خَافِرَ الَِّينَ كَذذَّبُ بِق إلا حتىََّ إ جَأَتُهُ قالوا يَا حَرَةَناَا عَ ماَا فََّّطْنا على على صد اللہ آج کے درخت کا آغاز سورت النعم کی آئٹ نمبر اکتیس سے کیا جا رہا ہے اللہ فرماتے قد خصیر اللین قد زبو بلقا اللہ یقین وہ لوگ تباہ ہو گئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کو جٹلا دیا وہ لوگ تباہ ہو گئے جو آخرت کی زندگی کو نہیں مانتے جو اللہ کے سامنے پیش ہونے پر ایمان اور عقیدہ نہیں رکھتے آخرت پر ایمان یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے اسلام کے بنیادی عقائد تین ہیں توحید پر ایمان رسالت پر ایمان اور آخرت پر ایمان تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ کی ملاقات کا اور اللہ کے سامنے پیشی کا انکار کرتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں اور تباہی میں ڈال لیا بہت فرق ہے اس شخص کی زندگی میں جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اس شخص کی زندگی میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا حتاز بغتا یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آ جائے گی کالو یا حسرت نا علامہ فر رت تو وہ کہیں گے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو ہم قیامت کے بارے میں کرتے رہے وہ یلون اوزار الظہور اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائیں گے قیامت کے دن ہر شخص کو اپنا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھانا پڑے گا کوئی بھی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا لاتر واضرۃ وزرا اخرا نہ باپ بیٹے کا بوجھ نہ شوہر بیوی بی کا بوجھ اور نہ اولاد اپنے والدین کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوگی اور حدیث میں آیا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے برے اعمال بدصورت انسان کی شکل میں ہوں گے جن سے سخت بدبو آ رہی ہوگی اور برے اعمال کا ارتقاب کرنے والا انسان اس بدبودار اور بدصورت انسان کو اپنی پیٹھ پر اٹھانے پر مجبور ہوگا اللہ ہمیں اس سے بچائے اما یزرون دیکھو تو صحیح کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں تو ممکن ہے یہ بھی ہو کہ قیامت کے دن مختلف اعمال مختلف شکلوں میں ہوں جیسے مختلف نیک اعمال کی مختلف شکلیں ہوں گی تو اسی طریقے سے مختلف برے اعمال کی بھی بری شکلیں ہوں گی جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جس مال کی انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ مال ایک سانپ اور اجدہ کی شکل میں ہوگا اس کے گلے میں پڑا ہوگا اور اس کو دھس رہا ہوگا یوں ہی دوسرے اعمال تو ان کو اپنی پیٹھ پر اٹھانے پر مجبور ہوگا ممل حیات الدنیہ اللہ دنیا کی زندگی تو صرف ایک کھیل اور تماشا ہے قرآن کریم کی متعدد آیات میں دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا قرار دیا گیا وضاحت کے طور پر یہ سن لیں کہ انسان دنیا میں جو بھی اعمال کرتا ہے یہ دو قسم کے ہیں ایک قسم کے وہ اعمال ہیں جو خالص دنیا کے اعمال ہیں ان میں آخرت کے اعتبار سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے ان اعمال میں سے بعض کو اللہ نے لعب اور بعض کو لہب قرار دیا لعب اور لہب کھیل تماشا لعب ایسے اعمال کو کہا جاتا ہے جن میں کوئی بھی فائدہ نہ ہو بے فائدہ لا یعنی قسم کے اعمال نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ اور لہب ایسے اعمال کو کہا جاتا ہے جو انسان کو حقیقی مسلحت سے اور اچھے کاموں سے غافل کر دے ان کو کہتے ہیں لہب غافل کرنے والے اعمال چنانچہ گانے بجانے کے جو آلات ہوتے ہیں موسیقی کے آلات عربی زبان میں ان کو ملاہی کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ انسان کو اللہ کی یاد سے نماز سے ذکر و تلاوت سے آخرت سے اور نیک اعمال سے غافل کر دیتے ہیں دنیا میں انسان جو اعمال پر انجام دیتا ہے ان کی دوسری قسم وہ ہے جن کا آخرت سے تعلق ہے ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی ایسا عمل ہے جو دنیا میں ہم کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں تو روزے بھی دنیا ہی میں رکھے جاتے ہیں حج عمرہ کرتے ہیں تو یہ بھی دنیا ہی کی زندگی میں کیا جاتا ہے لیکن یہ وہ اعمال ہیں کہ حقیقت میں دنیا انہی کی وجہ سے آباد ہے اگر ان اعمال کا کرنے والا کوئی ایک بھی نہیں رہے گا تو دنیا کے نظام کو ختم کر دیا جائے گا کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور قیامت آ جائے گی ترمزی شریف میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اد دنیا ملعنا و ما معی یہ دنیا تو لانت کے قابل ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی لانتی ہے اللہ ماں کا نفیحہ من ذکر اللہ او ادا اللہ ذکر اللہ ہاں اللہ کا ذکر یا جو چیز اللہ کے ذکر تک پہنچانے والی ہے یہ لانت سے محفوظ ہے یا تو اللہ کا ذکر ہو اور یہ ایسا عمل جو اللہ کے ذکر تک پہنچانے والا ہو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والا نہ ہو تو یہ لانت سے بچا ہوا ہے بل عالم بل متعلق شریکان فل عجب اور فرمایا کہ عالم اور متعلم سیکھنے والا اور سکھانے والا یہ دونوں اجر و ثواب میں شریک ہے مسائر الناس حمد لاخی رفیع اور باقی سارے لوگ بیوقوف ہیں اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے کوئی بہتری نہیں ہے تو اللہ کا ذکر یا وہ اعمال جو اللہ کے ذکر تک پہنچانے والے علم سکھانے والا علم سیکھنے والا یہ وہ لوگ ہیں جو لانت سے بچے ہوئے ہیں لیکن جو اعمال اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والے ہیں وہ لانتی اعمال ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ملکار الآخرت خیر للذین اللہ اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لوکانتی دنیا تندوزا ما سکا کافر منہا شربت ماں فرمایا کہ اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی میسر نہ آتا لیکن اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت اتنی بھی نہیں جتنی مچھر کے پر کی قدر و قیمت ہے لہذا اللہ دنیا مومن کو بھی دیتا ہے اور کافر کو بھی دیتا ہے لیکن آفرت کا گھر یہ دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے اللہ فرماتے ہیں لا تاقل کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو کیا تم سمجھتے نہیں ہو عام طور پر انسان حقیقت اور مسلحت کے مطابق نہیں سوچتا بلکہ وقتی مفادات کے مطابق سوچتا ہے وقتی خاشات وقتی شہبت بکتی خیالات عارضی فوائد ان کے تحت اس کی سوچ تابع ہوتی ہے تو عقل کو کام میں نہیں لاتا کہ بجائے اس کے کہ عارضی مفادات کے بارے میں سوچے دائنی مفادات کو اپنے پیشے نظر رکھے اس لیے اللہ فرماتے افلا کا کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ عارضی چیز کو ترجیح دیتے ہو دائمی چیز پر اور فانی چیز کو ترجیح دیتے ہو سرمدی چیز پر کب نم ان یح ضلع کل ہم خود جانتے ہیں کہ کافروں کی باتیں آپ کو رنجیدہ کر دیتی ہیں آپ کو پریشان کر دیتی ہیں لیکن یاد رکھیے تو ان نہ کا یہ کافر لوگ آپ کو نہیں جٹلاتے الظالمین بآیات اللہ بلاکن لیکن ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور مشرقین کو ایمان کی اور اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے تو وہ ڈکلاتے تھے مذاق اڑاتے تھے انکار کرتے تھے گالیاں دیتے تھے برا بلا کہتے تھے اعراض کرتے تھے اور ان کے اعراض کی وجہ سے حضور کو سخت رنج ہوتا تھا بڑے ہی غم زدہ ہو جاتے تھے اور پھر اللہ اپنے حبیب کو تسلی دیتا تھا تو اس ایسے کریمہ میں بھی اللہ تسلی دے رہے ہیں فرمایا کہ اے میرے حبیب ہم جانتے ہیں کہ کافروں کی باتیں آپ کو رنجیدہ کر دیتی ہیں ان کا اعراض ان کا انکار ان کا ٹٹھا ان کی ہنسی ان کا مذاق یہ آپ کو پریشان کر دیتا ہے یہ ہم جانتے ہیں لیکن یہ آپ کو نہیں جٹلاتے آپ کو جوتا نہیں کہتے بلکہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں یہ جو فرمایا کہ یہ آپ کو نہیں جٹلاتے آپ کو جوتا نہیں کہتے بلکہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ اپنی خفیہ مجلسوں میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتے ہیں، آپ کو جٹلاتے نہیں ہیں لیکن الانیہ سب کے سامنے آپ کو برا بلا کہتے ہیں خفیہ طور پر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں امین ہیں دیانتدار ہیں ان کے کردار میں کوئی خرابی نہیں لیکن الانیہ لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے آپ کو برا بلا کہتے ہیں دوسرا مفہوم امام رازی رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ ما و اے میرے حبیب یہ کافر لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ یہ تو مجھے جھوٹا کہتے ہیں مجھے جٹلاتے ہیں کیوں اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اللہ نے تو حضور کو جٹلانا یہ حقیقت میں اللہ کو جانا ہے تو میرے حبیب یہ آپ کو نہیں ہیں حقیقت میں یہ مجھے جاتے ہیں ڈبلو اس لیے کہ آپ کو بھیجنے والا میں ہوں آپ پر قرآن نازل کرنے والا میں ہوں تو قرآن کو جٹلاتے ہیں آپ کو جٹلاتے ہیں تو حقیقت میں مجھے اللہ کو جٹلاتے ہیں تو فرمایا کہ یہ آپ کو فرمائے جٹلاتے بلکہ یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں حرت ابو یزید مدنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا ہو گیا ابو جہل سے تو ابو جہل نے حضور سے مسافہ کیا تو ایک شخص نے اس کو تانا دیا ارے تم اس بے دین شخص سے سادی سے مسافہ کرتے ہو ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ محمد سادی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بے دین ہو گئے ہیں اور دوسری طرف تم ان سے مسافر کرتے ہو تو ابو جہل نے کہا انی لنبی کنا لبنی عبد مناف منافع اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ محمد نبی ہے لیکن ہمارا قبیلہ محمد کے قبیلے کا تابے دار نہیں ہو سکتا ہم یہ گبارہ نہیں کر سکتے کہ بجائے اس کے کہ نبی ہمارے اندر پیدا ہو بنو اب مناسب پیدا ہو جائے تو اس موقع پر ہے ابو یزید مدنی نے یہ اترما پڑھی یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ضد اور اناد کی بنا پر اسی طرح ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن سرداران قریش بیٹھے تھے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے تو سرداران قریش سے اتبا نے کہا اگر تم مجھے اجازت دو تو میں جا کر محمد سے بات کرتا ہوں اور اس کے سامنے کچھ اس کے سامنے کچھ تجاویز رکھتا ہوں ہو سکتا ہے اگر ہم محمد کا کوئی مطالبہ پورا کر دیں تو یہ ہمارے بتوں پر تنقید کرنا چھوڑ دیں چنانچہ سرداروں نے اجازت دی جاؤ جا کر مذاکرات کرو جو تمہارے ذہن میں تجاویز ہیں جا کر ان کے سامنے پیش کرو اتبا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پہلے آپ کی تعریف کی کہ میرے بتیجے تیرا مقام بہت بلند ہے تیرا نصب بہت اونچا ہے اور تم بڑے ذہین اور شریف انسان ہو لیکن تم نے بتوں کو برا بھلا کہہ کر اپنی قوم کو مصیبت میں ڈال دیا ہے اور اپنی امت میں اختلاف اپنی قوم میں اختلاف پیدا کر دیا اور اپنی قوم کو مصیبت میں ڈال دیا ہے میرے پاس کچھ تجاویز ہیں اگر تم ان میں سے کسی تجویز کو پسند کرو تو یہ اختلاف یہ لڑائی جھگڑا یہ انتشار ختم ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا بتاؤ کیا آپ تجاویز لے کر آئے ہیں تو اتبا جو بڑا ہی جہاندیدہ اور سمجھدار تھا اپنی قوم کا وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس تحریک سے تمہاری غرض یہ ہے کہ مال جمع کرو تو ہم سب مل کر تمہارے اتنا چندہ جمع کر دیں گے کہ تم اپنے قبیلے کے سب سے زیادہ مالدار انسان بن جاؤ گے اور اگر تم لیڈرشپ چاہتے ہو تو ہم آج کے بعد سارے قبیلے کا تمہیں لیڈر ماننے کے لیے تیار ہیں کوئی بھی مشورہ کوئی بھی فیصلہ ہم تمہارے بغیر نہیں کریں گے اگر تم بادشاہت چاہتے ہو تو ہم تجھے بادشاہ تسلیم کیے دیتے ہیں اور اگر معاذ اللہ تمہیں کوئی نفسیاتی بیماری ہے ذہنی بیماری ہے تو ہمیں بتاؤ ہم عرب کے بہترین اور ماہر طبیبوں اور حکیموں کو جمع کر لیتے ہیں جو تمہارا علاج کریں گے وہ کہتا رہا حضور سنتے رہے بڑے اطمینان سے اور پھر آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو البلید چچا آپ کی بات ختم ہو گئی وہ کہنے لگا کہ ہاں میری بات ختم ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اب خود کچھ کہنے کی بجائے سورہ حامین سجدہ کی آیات کی تلاوت کی حامین تنزیل رحمان الرحیم کتاب بشیرا فعمل اننا فعمل اننا یہ آیات آپ نے آیت سیدہ تک پڑی اتنا خاموشی سے سنتا رہا پیچھے جو ہاتھوں کو ٹکا کر ٹیک لگا کر قرآن کی یہ آیات سنتا رہا پھر خاموشی سے اٹھا اپنی قوم کی طرف پلٹا دور سے اس کی قوم نے اس کے چہرے کے تأثرات کو دیکھا تو دیکھتے ہی کہنے لگے یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو ہمارے پاس سے گیا تھا یہ کچھ اور چہرہ ہے جو بدل کر آ رہا ہے چنانچے جب یہ اپنی قوم قوم کے پاس پہنچا اور نے پوچھا کہ محمد نے تمہاری تجاویز کا کیا جواب دیا ہے اور کیا خبر لے کر آئے ہو تو اتبا کہنے لگا اللہ کی اللہ کی قسم جو کلام میں نے محمد سے سنا ہے آج سے پہلے میں نے کبھی کسی سے نہیں سنا تھا محمد جو کچھ پڑھتا ہے نہ یہ جادو ہے نہ یہ شیر ہے نہ صحر ہے نہ کہانت ہے میں نے بتےرے کلام سنے شاعروں کی شاعری بھی سنی کاہینوں کی کہانت بھی سنی اور شہر کو, کو بھی دیکھا لیکن محمد کا کلام تو ان سب سے انوکھا کلام ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم محمد کو اپنے حال پر چھوڑ دو خدا کی قسم مجھے یہ نظر آتا ہے کہ تم کسی نہ کسی دن محمد کے حوالے سے کوئی بڑی خبر سنو گے جیسا اس کے پاس کلام ہے انقلابی قسم کا میرا دل کہتا ہے کہ کسی دن تمہیں بڑی خبر سننے کو ملے گی اگر محمد کو اس کے دشمنوں نے ختم کر دیا تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ معاذ اللہ محمد کو ختم کر دے تو اگر محمد کے دشمنوں نے محمد کو ختم کر دیا تو تمہارا مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے گا اور اگر یہ محمد عربوں پر غالب آ گئے تو محمد کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی اور محمد کی عزت تمہاری عزت ہوگی اور تم دنیا کی سب سے خوشحال قوم بن جاؤ گے یہ اتبا نے اتبا نے کہا جا کر اپنی قوم کو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ دل سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو مانتے تھے مگر زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے تھے ایمان سے محروم تھے جب اتبا کی قوم نے یہ باتیں سنی تو کہنے لگے اب الولید لگتا ہے کہ محمد کا جادو تمہارے اوپر بھی چل گیا ہے تو اتبا نے کہا یہ تمہاری رائے ہے لہذا جو تمہاری سمجھ میں آئے وہ کرو تو فرمایا کہ قدلہ ہم خود جانتے ہیں کہ کافروں کی باتیں آپ کو رنجیدہ اور پریشان کر دیتی ہیں لیکن یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں بالکد کسبہ رسل قبل اور تحقیق آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا یہ تسلی کے بعد تسلی ہے ایک تسلی تو اللہ نے پہلے دی فرمایا کہ میرے حبیب یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور دوسری تسلی یہ دی جا رہی ہے فرمایا کہ میرے حبیب آپ وہ پہلے نبی نہیں ہیں جن کو جھٹلایا گیا ہو بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سب کو جھٹلایا گیا فبر علام کسب تو انہوں نے لوگوں کے جھٹلانے پر اور تکلیف پہنچانے پر صبر کیا سرونا یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی وہ صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ہماری مدد آئی تو اے میرے حبیب آپ بھی صبر کریں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فص کما صبر رسول حبیب آپ صبر کریں جیسے عظیمت رسولوں نے صبر کیا ہر نبی صبر کرنے والا تھا ہر نبی کو بڑا ستایا گیا ہے السلام کو بڑا ستایا گیا بہت پریشان کیا گیا بنی اسرائیل نے طرح طرح سے تنگ کیا ہے السلام کو ایک تو فرعون کے ساتھ مقابلہ پھر خود بنی اسرائیل پریشان کرتے رہے آپ جانتے ہیں کہ ان کو لے کر نکلے آپ پھر اون کی غلامی سے نجات دلائی دریا کو پار کیا تو بت پرستی کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ایموسا ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دے جیسے کہ ان کے بت ہیں تاکہ ہم بھی بتوں کی پرستش کر سکیں پھر وادیتی میں گئے حکم دیا کہ چلو بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی تو کہنے لگے اظہب انتور قاتیلہ تم اور تمہارا خدا کر جا کر لڑو ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے تو طرح طرح سے تنگ کیا ہے اسلام ایسے علیہ اسلام کو بنی اسرائیل نے طرح طرح سے پریشان کیا اب تک ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ قائم کیا ان کو پھانسی دینے کی کوشش کی وطن سے بے بطن کرتے رہے ان کو گھر سے بے گھر کرتے رہے پریشان کرتے رہے حیث ابراہیم علی السلاط اسلام کو ستایا گیا تم علی صلی اللہ علیہ اسلام ساڑھے نو سو سال تبلیغ و دعوت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے تو انبیاء کا بڑا حوصلہ ہوتا تھا کہ وہ ستانے کے باوجود صبر کرتے تھے اور میرے بھائیوں میری بہنوں دعوت کا کام یہ صبر کا تقاضا کرتا ہے جو شخص صبر نہیں کر سکتا استقامت سے کام نہیں لے سکتا وہ دعوت کا کام نہیں کر سکتا تقریب تو کی جا سکتی ہے تقریب کرنا آسان ہے بیان کرنا آسان ہے باز کرنا آسان ہے لیکن اصلاح کا کام دعوت کا کام یہ بڑا مشکل کام ہے تو یہ صبر کا تقاضا کرتا ہے جس کے اندر صبر نہیں ہوگا وہ دعوت کا فریضہ سر انجام نہیں دے سکے گا چنانچہ اللہ نے جو ابتدائی صورت تھی سورہ مزمل اس میں بھی اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا بس بر علام <يَقُولُون> میرے حبیب جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر آپ صبر کیجیے حضرت جمیلا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے انبیاء کی طرح صبر کیا اللہ نے تلقین فرمائی کہ آپ صبر کریں اور فرمایا بلام اللہ۔ اللہ کی کلمات کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا جو اللہ کے کلمات تھے اللہ کے وعدے تھے اللہ کی وعیدیں تھیں پہلی امتوں کے لیے وہی وعدے وہی وعید وہی, وہی, وہی کلمات اس قوم کے لیے بھی ہیں جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ اٹل فیصلے ہیں قابل۔ تغیر فیصلے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یاد رکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلی قوموں کو تو اللہ نے شراب کی وجہ سے زنا کی وجہ سے تکذیب کی وجہ سے انکار کی وجہ سے معصیت کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا ہو اور ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے اللہ ثواب دے ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی پہلی قوموں کو تو جھوٹ کی وجہ سے کم تولنے کی وجہ سے شہبت پرستی کی وجہ سے بدکاری کی وجہ سے تباہ کیا گیا ہو اور ہمیں ان اعمال کی وجہ سے اللہ عزت دے ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کے کلمات میں اللہ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی نیکوں کے لیے اس کے وعدے ہیں بروں کے لیے اس کی وعیدے ہیں انبیاء کے رام السلام اور ان کے ماننے والوں کے لیے بشارتے ہیں اور ان کے نافرمانوں کے لیے ڈراوے ہیں